شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کیا آ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے شکوائے منافقین دوسرا مومنین کو روکا گیا کہ منافقین کی تکلید نہ کرو مومنین کو روکا گیا ہے کہ منافقین کی تقلید نہ کرو تو دونوں لکھ لو مضمون شکوہ منافقین ان ان تقلید المنافقین ایک شکوہ منافقین ہے دوسرا ان ناحج ان تقلید المنافقین مومنین کو روکا گیا ہے کہ منافقین کی تقلید نہ کرو اے ایمان والو نہ ہو تم کل کا فرو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا حقیقہ تن کے ساتھ کیا لکھو حقیقہ تن اگرچہ ظاہراً ایمان کا دعوی کرتے ہیں یہ کون ہے منافق ہے، لکھ لو یعنی منافقین نہ ہو تو مصر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا حقیقت اگرچہ زہرا ایمان کا دعوی کرتے ہیں یہ منافق ہیں وکالخوان اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں لفظی معنی غلط ہے لفظی معنی کیا ہے کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو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 کہ غزب عہد پہ نہ جاتے نہ مرتے مدینے میں بیٹھے رہتے وہاں گئے ہیں تو مر گئے تو آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں اہ? بیٹا کہیں شہید ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو ماں کہہ جو بیٹا نہ تو وہاں جاتا نہ شہید ہوتا نہ مرتا کہتی ہے نہیں کہتی غلط کہتی ہے اگر ہوتے ہمارے یہاں نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے لیا جال اللہ ذالک بہن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 نتیجہ تن کرتا ہے اللہ تعالی اس بات کو ارمان ان کے دلوں کے اندر صرف ارمان ہی ارمان ہے ولہ یوہی جواب نمبر ایک جواب نمبر ایک بھائی تم کہتے ہو کہ وہاں نہ جاتے تو نہ مرتے یہ بتاؤ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 اب بھائی یہ دو جواب آ گئے نہیں یہ دونوں جواب کس کے بارے میں تھے قتل فی سبیل اللہ کے بارے میں کس کے بارے میں قتل فی سبیل اللہ موت فی صبی اللہ آگے تعمیم ہے اگلی آت میں کیا ہے تعمیم تعمیم کا کیا معنی جس حالت میں آدمی مرے چاہے گھر میں مرے تجارت کرتے مرے جہاد میں مرے صاحب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے یا نہیں تو اللہ کی طرح لوٹو تو خدا کی رضا لے کے جاؤ کیا خدا کی رضا اسی میں ہے فی سبیل اللہ والن متم کے نیچے لکھو تعمیم وال تم تعمیم اور البت اگر مرے تم یا قتل کیے جائے گئے تم جس وجہ پر بھی ہو لکھ لو نیچے اللہ وجہ اللہ اگر مر گئے اللہ کے اکٹھے کیے جاؤ گے تم میرے محترم صحابہ کرام کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا تھا یا نہیں کہاں ہوا تھا بالا کا اللہ ہو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 مکار میں اخلاق خاتم النبیین خاتم النبیین کے مکار میں اخلاق کا بیان ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے آپ کو رحمت اللہ عالمین بنایا ہے آپ نرم دل ہیں آپ مشکے ہیں مشفق ہیں آپ مہربان ہیں اگر آپ تند خو ہوتے سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے وہ جو آدمی تمہیں گالیے دے سخت مزاج سے پیش آئے اس کو ملنے آؤ گے ہوگے واہ جی واہ ایک دفعہ ہم گئے سخت مزاج سے پیش ہوا ہم نہیں جاتے اس کو ملنے کے لیے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 حساب کرو اندو پارے ہوا تو آپ نے اس کو محبت پیار سے سمجھایا کہ یہ خدا کے گھر ہیں یہاں نماز پڑھی جاتی ہے پیشاب وغیرہ نہیں کیا جائے پیار محبت سے سمجھا ہم تو ڈر بارتے ہیں جب جب واپس گیا نا جی اپنے علاقے کا بٹھیرا تھا تو اپنی قوم کو میں نو بے محمد محمد کریم کے ساتھ ایمان اللہ محمد کریم جو ہے نا اس کے اندر افوا ہے کیا آ, کوئی آدمی تکلیف کرتا ہے برا کام کرتا ہے تو حضور اس کو ڈنڈا نہیں مارتے لا یج صحیح ہے تبھی صحیح آ بل یاف ہو یاف کرتے تو, کر. تو اتنی اثر ہوتا تھا کہ مکار میں اخلاق تھے میرے حضرت کے سمجھے تم بھی مکارے میں اخلاق کے ساتھ رہو محبت و پیار کے ساتھ رہو سمجھے جی تو دو ہے نا مضمور ایک تکمیل ہے دوسرا کیا جی مکار میں اخلا خاتم نبین فب رحمت من اللہ پس بسب اللہ کی رحمت سے ماضیدہ ہے پس بسب اللہ کی رحمت سے نرم دل ہوئے آپ ان کے لیے ولاؤ کون تھا فضا بال فرض کس کے لیے ہے فرض محال کے لیے بل فرض اگر آپ ہوتے توند ہو فضن کا منع سخت مزاج تو دکھو بال فرض اگر آپ ہوتے سخت مزاج تو دکھو غلیز ال سخت دل والے تو لن فضل من نولے البتہ منتشر ہو جاتے تیرے ارد گرد سے تیرے ساتھ نہ بیٹھتے منتشر ہو جاتے البتہ منتشر ہو جاتے تیرے ارد گرد سے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 کیسے میسر ہوتے لہٰذا فرم بس معاف کر دے تو ان سے پہلے خدا نے خود معافی کا اعلان کیا نا اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہ فر مارے آپ بھی معاف کر دیں اور صرف معاف نہ کریں ان کے لیے دعا بھی کریں استقفا اس لہم اور مافی معافی کے واسطے ان کے اللہ سے بش رحم اور مشورہ لیتے رہیں ان سے معاملات کے اندر بدستور صابق بستور بدستور سابق جیسے پہلے مشورہ لیتے تھے مشورہ لیتے رہ جب پختہ ارادہ کرے تو بس تو کر اللہ پہ ان اللہ پرمتوق کے لیسر کو اللہ ترغیب تبکل کہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ پسنی کوئی غالب ہو سکتا تم پہ وہ یا فضول اور اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دیں حضران کے اس کو کہتے ہیں اللہ توفیق نہ دیں امداد چھوڑ دیں اور اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دیں بس کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری من بعد ہی اللہ کے چھوڑنے کے بعد کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے اور خاص اللہ پہ پہ چاہیے تو ماکان علیہ نبین ائل اسمت خاتم الانبیاء پہلے بھی حضرت کے مکار میں اخلاق تھے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 قانت کرے باقان ال نبی بات خاتم الانبیاء اور نہیں لائق واسطے نبی کہ یہ کہ خیانت کرے کیوں اس لیے کہ جو آدمی خیانت کرتا ہے نا شیانت والی چیز کو لے کے میدان قیامت میں حاضر ہوگا کس میں حاضر ہوگا میدان قیامت میں اتا کہ حدیث پاک میں آتا ہے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 پورا دیا جائے گا ہرنا بدلہ اس کا کیا ظلم نہیں کیے جائیں گے آف منت رضوان اللہ آپ یہ لکھو جی مطاب عین و مغزوبین بعض ہیں متبعین اللہ رسول کے مطبع اور بعض کیا ہیں مغضوبین خدا رسول کی طرف سے غضب ہوتا ہے مطابین و مغضوبین کے تفاوت درجات ان کے درجات میں فرق ہے مطابین و مغضوبین کے تفاوت درجات کیا فرغوشہ اس کے تابع ہوتا ہے اللہ کے رضا کے مثل اس کے ہے جو رجوع کرتا ہے ساتھ اللہ کے غصے کے یہ کون ہوئے اور مغزوبین ہوئے نا اللہ کے ناراض ہیں ٹھکانا اس کا جانم اور برا ٹھکانا ہے ہم درجات یہ متابین اور مخضوبین جو ہیں یہ درجات ہیں یا درجوں والے ہیں کیا ہیں ہم درجات ادھر تو درجات لکھا ہو ہے لہٰذا ادھر حس سے مذاق ہے ہم اصحاب درجات ہم اصحاب درجات یہ مطابین اور مغلوبین ان کے درجات مختلف ہیں نزدیک اللہ کے اور اللہ دیکھنے والے صاف اس کے کو کرتے ہیں لقد من اللہ نیمات عظما کا بیان پہلے میرے حضرت کے مکارے میں اخلاق کا بیان تھا پھر میرے حضرت کی کیا بیان تھی کیا عمت پہلے مکار میں خلا پھر کیا آپ کی عصمت کا بیان تھا اب آپ کی کہہ گیا کہ آپ نعمت عظماں آپ کے مطالعہ فرمائے گیا کہ آپ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کون تیرے آقا نعمت عظماء نعمت عظماء کا بیان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 عظیم و شان رسول مین ان پوسم جو ان کی جانوں سے ہے بشریعت النبی بشریعت النبی ثابت ہو رہی ہے یا تلو والا آ یا اس کے نیچے کا لکھنا ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو اور صاف رسول بھی لکھ سکتے ہو اور فراض رسول بھی لکھ سکتے ہو کہ پڑھتے ہیں ان کی پرایت اللہ کی نمبر ایک پاک کرتے ہیں ان کو نمبر دو وج الم الکتاب نمبر تین وحکمہ چار بین قان کابل یہ ان مخفہ میں البصلا اور بے شک تھے حضور کے آنے سے پہلے البتہ بیج گمراہی سر کے تو میرے محترام یہ تین چیزیں بیان کی مکار میں اخلاق بھی ٹھیک ہے اور کیا بیان کی آپ کی قسمت بھی بیان کی آپ کو نعمت عظما کے طور پہ بیان کیا گیا آپ وہی تمبی مومنین ہے اب علماء صحابت کو مصیبتوں یہ کہہ جی تمبی ہے مومنین بھی ہے اور اس میں تسلی بھی ہے اللہ نے فرمایا کیوں پریشان ہو تو جماعت مومنین تمہارے تو ستر آدمی شہید ہوئے نا اور غزبۂ بادر کے اندر کیا ہوا ان کے ستر مارے گئے مردار ہوئے اور ستر کیا ہوئے گرفتار تم نے تو دگنی مصیبت ان کو پہنچائی پھر کیوں پریشان ہوتے ہو پھر یہ ہے کہ تمہارے شہید سیدھا بیشت میں اور ان کے مردار سیدھے کے میں کم بھی ہو موم ثابت الما مصیبت کیا ہر گاہ کے پہنچی تم کو مصیبت عہد میں مصیبت کے نیچے کا لکھو اوہد میں یہ لب لکھو کا دسب تم مسلحا حالانکہ تحقیق مصیبت حالانکہ تحقیق پہنچا چکے ہو دگنی مصیبت میں میں تم, تم اب تعجب سے کہتے ہو کہ کیوں کرے یہ یہ مصیبت ہم پہ کیوں ہوئی کول ہوا میں نے ان سے خوش سبب ظاہری اس مصیبت کا سبب ظاہری کیا ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی نا چاہے اتحادی غلطی تھی مورجے کو چھوڑ دیا تھا یہ سبب ظاہری ہے آپ فرما دیجئے ہوا میں نے ان دہان خوش کہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے تمہاری غلطی سے ہے بے شک اللہ ہر چیز میں قادر دے رہے ہیں پتہ بھی دے سکتے ہیں آگے بما سابق جو مرتکال یہ سبب حقیقی اس سبب ظاہر تھا یہ سبب کیا ہے آگے حقیقی سبب حقیقی کیا ہے پتہ اور شکاست کس کے ہاتھ میں آئے اللہ کے ہاتھ میں آئے یہ سبب حقیقی یہ یہ سبب کیا ہے حقیقی ہے بھئی آپ بہت کھاتے ہیں ہر چیز ہی کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے آپ کے پیٹ میں درد پڑ گیا اب اب سبب ظہری تو کیا ہے بشیار خوری بہت کھانا لیکن حقیقی سبب کیا ہے اللہ نے پیٹ کے دھر دیا ٹھیک ہے نا ادھر بھی ایسے سمجھ دو یہ خیال کرنا تھوڑا کھایا کرو جو ہضم ہو جائے وہ ماں سابق میں اور جو کچھ تکلیف پہنچی تم کو جیس دن کے ملی تھی کتنی جماعتیں دو جماعتیں مسلمانوں کی کافروں کی فافِ اللہ یہ تکلیف کس کے حکم سے پہنچی اللہ کے حکم سے ایک تو یہ ہے اور دوسری حکمت مغروبیت یہ ہے کہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا کس کو منافقین کو اور مومنین کو جیسے کھرڑا کھوٹا جو ہے نا پرکھا جاتا ہے نا تکلیف کے اندر میں مثالیں دے چکا ہوں نا پہلے بال یالم المومنین یا علم بمان کا ہے اظہار حکمت مغلوبیت تاکہ ظاہر کرے اللہ مومنین کو اور تاکہ ظاہر کرے اللہ دین اللہ فمکین کو منافقین کو اب جب منافقین کی بات آئی تو آگے شکوہ منافقین لکھو وکیلا الحم ش منافقین یہ وا آتفا نہیں با اصنافیا ہے اور کہا کیا ان منافقین کو او بھو یہاں لڑو بیچ راستے اللہ کے چلو لڑنے کی جرات نہیں تو آ کے کھڑے ہو جاؤ آ کے کیونکہ سات سو آدمیوں کے ساتھ تین سو آدمی آ جائیں تو دشمن پہ کچھ نہ کچھ روپ ہوگا گئے نہیں تو یہی ہے جو لڑتے ہی تو مدافعت کرو مدافعت کا معنی ظاہری طور پر رو پڑ جائے گا ان کا لڑو بیچ راستے اللہ کے اویج پاؤ یا مدافعت کرو کالو وہ کہنے لگے لم کتا میاں یہ کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہے یہ کوئی ڈھانگ کی لڑائی ہے ڈھانگ کی لڑائی ہوتی تو ہم تمہارا کہا مانتے مدینے میں کی لڑائی نہیں ہے لڑائی لڑائی تھی یا نہیں لہٰذا احد میں لڑائی کی نفیوں نہیں کر سکتے کس کی نفی کی کہنے لگے یہ بے ڈھنگ کی لڑائی ہے کیا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 بس بھائی تو ایمان کی طرف زہرن کیا تھے قریب لیکن جب یہ بکواس کی تو زہراً کس کی طرف قریب ہو گئے کفر کی طرف زیادہ کی دیکھو ہوم لفر یوم زین وہ طرف کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے بیت بار کس کے ایمان کے پہلے زہرن ایمان کے قریب تھے اب قر کے کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ وہ چیز کے نہیں ان کے دلوں کے اندر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 کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ وہ چیز کہ نہیں ان کے, ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں کیا تھا کہ مسلمانوں کیا ہو جائے گست ہو جائے واللہ عالم و اللہ خوب جانتا ہے اس کے پہ چھپاتے ہیں اللہ دین اکال سب ان کا شکوہ ہے منافقین کا یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا انہوں نے بھائیوں کو یا بھائیوں کے بارے میں لکھ لو پہلے بھی ایسے تھا ان کے بھائی کون تھے وہ جو شہید ہوئے تھے